ویل سینا سو تباہی ہے ویل اگر لگوی مانا کریں تو تباہی اور وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام آپ جب میراج میں تشریف لے گئے تھے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس وادی کو دیکھا ہے وائل اس کے لیے شاد فرمایا گیا یا تو اور یا پھر لغوی مانا لیں تو تباہی ہے فوائل اللہ <بِعَيْدِئِم> ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے یہاں کتاب سے مراد فتویٰ کتاب سے مراد شرعی حکم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں لکھنا تو ہاتھ سے ہی تھا پاؤں سے تو لکھنا نہیں تھا یہ بے کا لفظ کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اس جرم کے جرم اضافے کے لیے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں جیسے کہتے ہیں تم کانوں سے نہیں سنتے مطلب کوئی اور حربہ اختیار کریں اور کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے تو اس بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے نا ان کے جرم میں یہ شدت پیدا کرنے کے لیے دیکھا ہے قرآن نے بے ایدیہم کا لفظ استعمال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس غلط فتوے کو لکھتے ہیں يقولون پھر کہتے ہیں من عند اللہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اپنے ہاتھوں کی تحریر کو خدا کا نوشتہ قرار دیتے ہیں یہ انتہائی شکاوت کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف سے بھی نہیں چوکے اور پھر تحریف سے مرادبی دین نہیں تھا ایک تو آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے چلو اس میں دین کا کوئی فائدہ سوچتا ہے علیہزلہ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ, کہ امریکہ میں مدارس قائم کرو چلو یہ ارشاد فرمایا تھا فلاں میں سب جھوٹ بولتا ہے نا تو چلو کوئی دین کا فائدے کے لیے سوچی یہ اس سے بھی بدتر تھے لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں اللہ نے یہ بھیجا لشکرو وہی سمنن قیدا تاکہ اس کے عوض میں تھوڑے تھوڑے پیسے لے لیں دنیا بنانے کے لیے دین کو برباد کرتے ہیں دنیا بنانے کے لیے دین کو بیچتے ہیں عمر بن عبد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں تمہیں بے وقوف آدمی بتاؤں اور انہوں نے کہا بڑا بے وقوف ہے جو دوسرے کی آقبت ٹھیک کرتے کرتے اپنی دنیا تباہ کر لی اور پھر میں اس سے بھی بڑا بے وقوف بتاؤں جو دوسرے کی آخرت بناتے ہوئے اپنی آخرت پر بات کرتے یہی چیزیں ہوتی ہیں لجشتر وہ بھی سمن کر تھوڑے تھوڑے پیسے لیتے ہیں اور فتوے کو اس طرح کر ہنس وکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی اور انہیں ان کے کسی حکم پہ یہ لکھا گیا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہستے وکر رضی اللہ کو ہے تو وقر رضی اللہ, عنہ کو سمجھائی ہے تو وقر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے ان کا کاٹو ان الفاظ کو یہ کہو کہ یہ وہ رائے ہے جو وکر رضی اللہ عنہ نے دی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی کہ اللہ انہیں بتاتا ہے۔ میرے متعلق ایسے الفاظ نہ اسی لیے مفتی حضرات مجتحد فتوا دیتے ہوئے لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک تابعی کہتے ہیں یہ کل تھے کتنے تین سو تیرہ یہ حضرات تین سو تیرہ ہی اور وہ کہتے ہیں میں نے تین سو بدری سہاوا رضی اللہ عنہ کو دیکھا کوئی بھی مسئلہ پوچھتا تھا کہتے تھے فلاں سے پوچھ لو فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ ڈرتے تھے فتوا دیتے ہوئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کل اسمو علامن گنا اس کے ذمہ جائے گا جس نے فتویٰ دیا تو کیوں آدمی دوسروں کی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے غلط فتوے دے اللہ نے فرمایا ہے اپنی دنیا کا مال کمانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے پھر کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے اور اس حد تک کہ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ لکھ لکھا کر پھر اس کے بعد کہتے تھے یہ کہ خدا کی جانب سے آیا جنت کا پروانہ کل آ کے لے جانا جنت کی دستاویز لکھ کے دے دیتے دے دے تھے نویں صدی میں دسویں صدی میں ان کا یہ حال ہو گیا تھا فوائل اللہ مما قطب اور اس امت کا حال بھی اب اتنا اتنا تو ہو ہی کیا ہے کئی جگہ دیہات میں آپ چلے جائیں مسلمان ہیں مشائف کی اولاد ہیں بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد بلا تکلف وہ کہتے ہیں کہ بس جنت میں ہمارے ساتھ ہی چلے جائیے کوئی اتنی تردد کی ضرورت نہیں فوائل اللہ مما خطب تیم سو تباہی ہے جو کچھ کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اوپر آئے نا یکون الکتاب عیدیم <عَيْدِين> وہی چیز دوبارہ لے آئے فوائل اللہ مما خطب تیم سو تباہی ہے جو کچھ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. ان, ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے فوائل اللہ اور ان کے لیے تباہی ہے یا جہنم کی وہ وادی ہے ان کے واسطے مما یک جو کچھ کے یہ کسب کرتے ہیں کسب اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کام جو کرتوت جو کسب کرتے ہیں دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں مطلب یہ ہے ایک تو کہ جو گنا کا ذخیرہ ہیں جو لکھ لکھ کے غلط باتیں گناوں کا ذخیرہ سمیٹتے ہیں اس کے لئے تباہی تباہ ہو جائیں گے اور یا یہ کہ جو پیسے وصول کرتے ہیں اس پیسے کے لیے تباہی ہے اس پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور یہ لوگ برباد ہو جائیں گے اس یہ قصد سے دونوں مراد یہاں لی گئی وقالو اور کہتے ہیں یہ آ گئی پانچویں جماعت کے تمسن النار اچھا یہ اوپر جو تھی نا ایک بات رہ گئی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فوائل اللہ مما کا تو سو تباہی یہ اس چیز کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یہ علت بیان کی کہ کیوں اپنے پہلے اس کی علت وجہ بیان کی کہ کیوں لکھتے ہیں تاکہ پیسے کمائیں ایوری مینز لائبریری سیریز یہ ڈاکٹر کوہن کی ایک کتاب ہے ہمارے ہاں ملتی ہے پاکستان میں لائبریریز میں بڑی لائبریریز میں آپ بھی کہیں دیکھی آپ کو مل جائے اس میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلط علیہ السلام کے متعلق انہوں نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں گرنے ہی نہیں دیں گے کرسی بچھا کر بیٹھ جائیں گے جہنم کے کنارے پہ اور چیک کریں گے جس جس کا ختمہ ہوا ہے ادھر بھیج دیں گے یہودیوں کو سارے یہودی یہ دیکھیے گا اس میں ایک اور دوسرے ان کا یہ عقیدہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ بنی اسرائیل پہ اثر نہیں کرے گی بنی اسماعیل سارے جائیں گے بنی اسرائیل نہیں جائیں گے اور بنی اسماعیل میں ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی یہ ہے حالت یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا ان کیا کیا کیا چیزیں تھیں